ولوکارِ حَلْمُشْرِقُونَ اگرچہ ناپسند کریں مشرک یا ایوہ اللہ دین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حَلْ اَدُلُّكُمْ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں عَلَى تِجَارَتٍ ان ایسی تِجَارَت پر تُن کم جو تم کو نجات دے من عذابِن علیم دردناک عذاب سے